رحم الحیم ولی قیا رسول وعلى وعلى حبیب نبي الله وعلى نبی اللہ علیحبیا نور الله فرماني مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ عليه وسلم فرض حج کرو بے شک اس کا اجر بیس غزاوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبی بخار شریف حدیث مبر دوہزار پانچ سو فائیو حضرت سینا ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ لہن سے روایت جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا و قودوہ الناس والحجارا ان یعنی جس میں اپنے قریبی کمبے کو درانے کا کہا گیا تو حضور پر پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو ندہ دی آواز تھی کرما ہو گئے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم و خاص سے خطاب فرمایا فرمایا اے بنی کعب اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو مرہ ابن کعب کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اے اب شمس کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اے ارد مناف کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو. اے ہاشم کے اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اے عبد المطلب کی اولاد اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو اور اس آگ سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ایمان لانا اور اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے مزید فرمایا اے فاطمہ اپنی شہزادی سے فرمایا خاتون جنت سے فرمایا ام الحسنین سے فرمایا اے اپنی جان آگ سے بچا لو مدی چینل کے ناظرین غور کیجیے مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تاحل علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے کی دعوت دی جائے خاتون جنت چھوٹی بچی تھیں سب لوگوں کے سامنے اعلانیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدات فامات رضی اللہ تعلنہ کو فرمایا کہ اپنی جان آگ سے بچا لو اور یہ فرمانا لوگوں کو سنانے کے لیے بھی تھا کہ ایمان قبول کیے بغیر نبی کی قرابت داری فائدہ نہیں دے گی ایمان قبول کیے بغیر نبی کی اولاد ہونا کافی نہیں حضرت نو اللہ علی نبی جنا ہی سلاط و سلام اللہ کے برگوزیدہ نبی مگر کنعان یہ جہنمی ہوا اپنے کفر کی وجہ سے اپنے نفاق کی وجہ سے مفتی صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ایمان کی ضرورت سب کو ہے سید ہو یا غیر سید دھوپ غذا پانی اس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی شخص ایمان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اچھے اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اب کوئی کہہ جو میں تو فلاں پیر صاحب کے اولاد میں سے ہوں فلاں مذہبی شخصیت کے اولاد میں سے ہوں تو مجھے نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے استفر اللہ تو مفتی صاحب کان کھینچ رہے ہیں ایسوں کے کہ ایسے بے نیاز ہو نیکیوں سے آڑ سے تو غزہ پانی ہوا کے بغیر زندہ رہو نا اس سے بھی ذرا بے نیازی دکھاؤ نا اور مزید مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالیٰ مر کر انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے جب مر جاتا ہے تو اس کو ہوا کی ضرورت نہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کو غذا کی ضرورت نہیں مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے دنیا میں تو ہے ہی قبر میں بھی ہے قیامت میں بھی ہے اور پیارے اکالیسلاسلام غلامی کے بارے میں سوال ہوگا میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا میں اللہ رضوجل کے مقابل تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوا اس کے کہ تم سے رشتے داری ہے جس کو جس کی تری میں میں تر رکھوں گا تو اللہ میں نصیب فرمائے جب ہمیں ہمارا رب فرما رہا ہے یا ایو الحلدین ہوں اے امان کو انفسک ہوں اپنے آپ کو گھر والوں کو جنم سے بچاؤ تو اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے نماز کے لیے کہنا چاہیے نیک اعمال کا کہنا چاہیے فرائض و واجبات سکھانے بھی چاہیے خالی کہنے سے کیا ہوگا گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہیے امیر اللہ سنت نے انیس مدنی پھول عنایت آیت فرمائے منی ان میں جو نیک بننے کا نسخہ ہے ہم بھی نیک بنے ہماری اولاد بھی نیک بنے جب یہ آیت نازل ہوئی کو انفسکم واہلیکم اہلی نارا امیر المن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی گناوں سے بچیں اللہ کے احکامات کی پابندی کریں یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح جہنم سے بچائیں مگر اہل اور ایال کو بال بچوں کو کس طرح جہنم سے بچائیں میرے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا تم اس کے کرنے کا اہل و عیال کو حکم دو تو یہ عمل ان کو جہنم کی آ سے بچا سکے گا تو گھر والوں کو بال بچوں کو اپنی بیوی کو بچوں کو امی کو اور اسلامی بہن مدنی ماحول میں تو اپنے منصود کو سسر ساس کو نند کو بھاوچ کو اپنے گھر کے مہارم کو نیکی کی دعوت دیں جو اللہ تعالی کے احکامات ہیں وہ بتائیں اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے زکت کا حکم دیا اللہ تعالی کی طرف سے حج کا حکم ہے اور اللہ تعالی نے رشتے داریاں ملانے کا حکم فرمایا جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہمیں بھی پتا ہو جب ہی تو اولاد کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع فرمایا اللہ تعالی نے بدکاری سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی فرما برداری کا فرمایا تو اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پتا ہوں گے اور ہم اس کو اپنائیں گے معلوم ہوگا تو اولاد کو بھی بتائیں گے تو ہم بھی جہاں سے بچیں گے اولاد بھی جہاں سے بچے گی اب غور کیجئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو کھلائیں پلائیں بیمار ہو جائے تو علاج کروائیں اس کے علاوہ, اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے اچھا تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا کھلاتے پلاتے ہیں اور دوسرا جانور کوئی درندہ ان پر حملہ کرتا اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں تو وہ فرق ہوگا انسان اور جانور میں ہم انسان ہیں اپنی اولاد کو کھلانا پلانا علاج کروانا ان کو سری گرمی سے بچانا یہ تو ٹھیک اس کے بعد بھی کچھ ہے کہ ان کو بتائیں ہم کس کے بندے اور اس رب تبارک کا وطالعہ کی کیا احکامات ہیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ و کی محبت سکھائیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت سکھائیں صحابہ کی محبت سکھائیں دین سکھائیں نماز سکھائیں قرآن سکھائیں جب ہی تو جہنم سے بچنے اور بچانے کا سلسلہ ہوگا نا علامہ کرتبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے قول نقل کیا کہ ہم پر فرض ہے اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں اچھی باتیں سکھائیں ادو وہ ہنر کی تعلیم دے جس کے بغیر گزارا نہیں آپ کو تہارت کرنے آتی جو اولاد کو سکھائیں گے آپ کو اس سندھیا میں جانے کے آداب پتہ جو اولاد کو سکھائیں گے آپ کو وضو کرنا آتا ہے جو اولاد کو سکھائیں گے آپ کو تیم آتا ہے جو اولاد کو سکھائیں گے آپ کو نماز آتی ہے جو اولاد کو سکھائیں گے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکنا آتا ہے جو اولاد کو سکھائیں گے کو تہارت کے مسائل پتہ ہیں جو بچی کو بتائیں گے. باپ کو جب شریعت کا معلوم نہیں ہوگا تو اولاد کو کیسے سکھائیں گے ایک اسلام بھائی وہ تشریف لائے اپنے بچے کے ساتھ تو بچہ ان کے ساتھ سویا ہوا تھا میں توجہ دلائی کہ بھائی اس کی بچے کی عمر کتنی غالباً انہوں نے گیارہ سال یا کچھ بتائی تو میں نے ان کو آرس کیا کہ بھائی دس سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے لیے حکومت اس کا بصر الگ ہو جائے بچہ اور بچی اب الگ سوئیں گے نہ بھائی کے ساتھ نہ بہن کے ساتھ نہ ماں کے ساتھ, نہ باپ کے ساتھ, نہ چچا کے ساتھ, نہ ماموں کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں اس کا بستر جدا ہوگا اب ہمیں پتا ہوگا تو بستر جدا کریں گے نا بچے کو نمسکار کب کہنے سات سال میں سات سال میں ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے سارے موبائل کے ساری ایپلیکیشن جانتا ہے یہ بچہ ہے سارے کارٹون کس کس اس پر چینل پر آتے سب پتا ہے اس کو نماز کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے ابھی بچہ ہے تو دنیا بھر کے دھندے جانتا ہے بچہ ہے سات سال بچہ ہو نماز کا اس کو امر کرنا چاہیے نماز کا اس کو کہنا چاہیے دس سال کا ہو جائے تو اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھائیں ظاہر یہ وہ سزا جو اسلام نے اجازت دی ایسی مارنی مارنا کہ اس پر نشانات پڑ جائیں چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں سر پر مارنے کی اجازت نہیں گردن پر مارنے کی اجازت نہیں ضرب شدید کی اجازت نہیں ہے تین ضربوں سے زیادہ کی اجازت نہیں مگر اولاد کو شریعت سکھائیں گے تو ہی گزارا ہوگا نا آخرت کے معاملات کیسے کلیئر ہوں گے تو کو انفسکم واہلیکم اہلی نارا ہمارا رب فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہلو یال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وقود ہن ناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو ہم بے خوف بس وہ کھانے پینے کے لیے دنیا میں آئے اور باس کی زندگیاں تو استقفر اللہ وہ جانوروں کی طرح گزر رہی ناراض نہ ہو شرمیں نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کیا کہیں آپ کو بھائی جس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے نہ خوف خدا ہے نہ شرب نبی ہے، اب جانوروں سے بدتر زندگی نہ کہیں تو کیا ہے شریعت کا معلوم نہیں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی کلمہ طیبہ آتا نہیں ہے بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی آتی اللہ کی پناہ یہاں کورس ہوا تھا فیضان مدینہ سردار آباد میں تو اسلائیم بھائی تشریف لائے تو ایک میں نے پوچھا وہ کورس جب مکمل ہو گیا تھا آپ نے کیا سیکھا ایک ڈرائیور بھی تھے اس کے اندر نے کہا کہ ہم نے کورس کی برکت سے اعوذ باللہ ہی الشیطان الرجیم پڑھنا سیکھ لیا اور غالباً یہ بھی کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سیکھ لیا پہلے یہ بھی پتا نہیں تھا اللہ کی پناہ ہے اللہ کی پناہ ہے چاند یہ بھی خوف خدا سے روتا ہے پہاڑ خوف خدا سے روتے ہیں پتھر روتے ندیاں نہیں بہری اس سے پانی نہیں بہرا اب ہم ہیں کہ وہ بے خوف ہو کر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا تاؤس ردی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں چاند بھی اللہ کے خوف سے روتا ہے حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اس کا تو قرآن میں ثم ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی نعمت زندگی نعمت آنکھیں نعمت زبان نعمت کان نعمت ہاتھ پاؤں سر سے لے کر پیر تک نعمت ہی مت ہوا نعمت غذا نعمت زندگی ملنا نعمت کتنی نعمتیں اسلام نعمت محبوب کا غلام ہونا نعمت اور سے پاک کا مرید ہونا نعمت حنفی ہونا نعمت کتنی نعمتیں شکر گزاری کے بارے میں پوچھا جائے گا شکر گزاری کی یا نہیں کی چاند سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا وہ تو اعمال کا مکلف نہیں ہے مگر پھر بھی وہ خوف خدا سے روتا ہے پہاڑوں سے نہیں پوچھا جائے گا مگر وہ پھر بھی خوف خدا سے روتے ہیں اب ایک ہمیں کے غافل ہیں دنیا کے غموں میں روتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور ان اعمال کی توفیق تعاف فرمائے جس میں اس کی رضا ہے اس کے حدیب کی رضا ہے جہنم میں لے جانے والے چند اعمال ارض کرتا ہوں یہ جہنم کے خطرات کتاب یاد رکھیے کہ اسلام کے دشمنوں سے دوتی رکھنا جہنم میں لے جانے والا کام کوئی کافر ہے مشرک ہے مرتد ہے بد مذہب ہے اس سے دوستی کرے میل جول کرے محبت رکھے حرام گناہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کے حبیب صلی اللہ علی وسلم نے منع فرمایا مشرق سے دوستی کاروبار تعلقات جی کیسے چھوڑ دیں جی میل ملاپ کیسے چھوڑ دیں دعوتوں میں جانے کیسے چھوڑ دیں بزنس نہیں کرنا یاد رکھیں ان کو رازدار بنانا حرم سب بنائیں ہاں لین دین بیچنا خریدنا یہ اس کا منع نہیں ہے مگر ایسی دوستی کہ ان کے کفر اور بد مذہبیت طرف استغفر اللہ مائل ہو جائے تو پھر تو بربادی بربادی اسی طرح یاد رکھیے بہتان کسی پر الزام لگانا یہ کبیرا گنا ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے استغفر اللہ کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دی کسی پر چوری کی وہ الزام لگا دیا بہتان لگا دیا ڈاکے کا الزام لگا دیا قتل کا الزام لگا دیا تو یہ کبیرا گنا ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے وعدہ خلافی یہ بھی حرام اور گناہ ہے کبیرا ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ کی پناہ اجنبی عورتوں سے تنہائی اختیار کرنا حرام اور گناہ یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی گنا ہے اور آزاد کے لائق ہے غوثل جنابت نہ کرنا خودکشی کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ تنگ آ گئے پریشان آ گئے اور اپنے آپ کو مار لیا تو یاد رکھیے میرے اکالی سلاد اسلام نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو شخص اپنی ذات کو کسی چیز سے قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اسی چیز سے عذاب دے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو خودکشی کرنے والا مسلمان خودکشی کرنے سے کافر نہیں ہوتا گناہگار ہوتا ہے جہنم کا سزا وار ہوتا ہے جس ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا اسی طرح سے اس کو جہنم کی سزا دی جاتی رہے گی اس کا جنازہ بھی پڑا جائے گا مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن کیا جائے گا مگر یاد رکھیے اگر اس نے خودکشی کو حلال کرنا جائز جانا اب کافر ہو جائے گا اللہ کے پناہ پھر جہنم سے نکلنے کی صورت نہیں ہوگی کیونکہ جہنم کے اندر کافر ہمیشہ فوریور رہیں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے ماہر رضا چل رہا ہے اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جہن کیسے بچے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوب کی غلامی اختیار کر لو ان کی بندگی اختیار کر لو تو انشاء پھر امید رکھیں کہ اللہ تعالی جہنم سے بچا کر ہمیں جنت عطا فرما دے گا کتنے پیارے انداز سے اعلی حضرت بار گار سالت میں عرض کر رہے ہیں یہ او بدا ہو کرے یا فرما رہے ہیں کہ آقا آپ کی غلامی کی برکت سے مجھے امید ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں مجھے جہنم میں قید نہیں کیا جائے گا کیونکہ میں آپ کا بندہ ہوں میں آپ کا غلام ہوں ہم ہیں غلام مصطفیٰ ذرا صورت دیکھیں آئین میں ذرا لباس دیکھیں اپنی فکریں دیکھیں رسول پاپ کی آل سے محبت ہے شہر سے محبت ہے ان کے دین سے محبت ہے ان کے دین سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے ان سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے ان کے دشمنوں سے دشمنی ہے غور کریں اگر ایسا ہے تو مبارک ہو آپ کو دنیا کے بندے نہیں ہیں تو مبارک ہو آپ کو آپ درہم و دینار کے بندے نہیں ہیں مال و دولت کے بندے نہیں ہیں تو آپ کو مبارک ہو آپ غلام مصطفیٰ ہیں تو انشاءاللہ اللہ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ مصطفی سے دیکھا نہ جائے گا ان کے غلام تو بنے اللہ ہمیں غلامی مصطفیٰ کی سند نصیب فرما آمین بجا امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم